الحمد اللہ الحمد اللہ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثنانِ الْحِرسُ عَلَى اس نانس ملی و حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رام و ابن و آدم ہر ماں رامو سمیا یسما اوس اس کا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا بوڑھا ہونا شبا یا شب باب ذربا سے فال یا فیلو سے شبا یا اس کا معنی ہے جوان ہونا ٹھیک ہے جی نیا ہونا اسنان معنی دو الحص کا معنی ہے لالچ مال مال ہے عمر عمر ہے انسان کی زندگی جو ہے اللہ جی, جی رام و ابن و آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی بوڑھا ہوتا ہے ابن و آدم آدم کا بیٹا یعنی آدمی یا رام ابن و آدم, آدم آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ یشپ و مین ہو اس نانے اور جوان ہو جاتی ہیں اس میں دو چیزیں وہ یشپ و من ہو اور جوان ہو جاتی ہیں اس میں نیم مضبوط ہو جاتی ہیں اس میں اس نانے دو چیزیں على المال وس عال العمر مال پر لالچ اور عمر پر لالچ یہ دو چیزیں اس میں کیا ہو جاتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں یا جی ابن و آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ یشپ بومن ہو اس اور دو چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں الحرس وال مالے مال کی لالچ یا مال پر لالچ دونوں مانا کر سکتے ہیں بلحص والمر ہی اور عمر پر لالچ عمر کی لالچ کیا مطلب ہے حریث کا عام طور پر آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ایسا ہی ہوتا ہے جب آدمی بڑھا ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ مال کا بڑا حریث ہو جاتا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہو بہت زیادہ مال ہو کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اگر جس جگہ میں کھڑا بیٹھا ہوں تو میرے دائیں بائیں مال کے انہار لگے ہونے چاہیں اور دوسرا یہ کہ عمر کا خارث بن جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں مروں کبینا میری زندگی اور بڑھتی رہے زیادہ ہوتی رہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں نہ کوئی کام کروں نہ کچھ لیکن میرے پاس مال اتنا ہو کہ میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں اور یہ چیز دنیا کی محبت ہے کہ جو انسان کے لیے زہر قاتل ہے دنیا کی محبت اور پھر اسی طرح وہ اپنی عمر کا بھی حریث بن جاتا ہے اور یہ حسرت کرتا رہتا ہے یہ ایک رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک طبعی اور فطری چیز بتائی ہے کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ نہ آئیں دائیں بائیں آپ بلکہ اپنے گھر کی طرف بھی اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں یہ ولی ضرور پائی جاتی ہیں ایک تو وہ مال کے حریص ہو جاتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ عام طور پر ایسے دیکھے جاتے ہیں اور ایک یہ کہ عمر کے بارے میں تو حریص ہوتے ہی ہوتے ہیں ہر کوئی تو یہ حرام ابن و عدم آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ یشپ و من اسنان اور اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں الحرس والمال وال مال پر لالچ اور ولحرس والمر اور زندگی پر لالچ انسان اگر اپنے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے صحیح طریقے کے مطابق کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں یعنی زکوٰۃ اس کی ادا کرے اور اس کے بعد اس میں صدقات نافلہ وغیرہ بھی رکھتا رہے کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت طافرماتے اور وہ مال اس میں خسارہ نہیں ہوتا اسی طرح عمر کی جو برکت ہے اس میں جو اضافہ ہے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اس میں نے آپ کو مزشتہ میں بھی بتایا ہے کہ جو انسان چاہتا ہو کہ عمر میں برکت ہو اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں جی ہاں تو یہ حرامو ابن آدم و یشبو منہ اثنان آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں الخرص والمالک مال پر لالت، والحصور العمری، حلال عمری اور عمر پر لالت ترکیب دیکھئے یحرم فیل ابن مضاف آدم مضاف علی مضاف مضاف علی مل کر نائب فائل مضاف مضاف علی مل کر فائل مجھول نہیں ہے اس لیے اس کے لیے بنے گا مضاف مزافلے مل کر فائل فیل فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر ماتو فالے اس میں ہمیشہ سے یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی فعل فائل کو بنا کر کچھ ماتوف علے نہ کہہ دینا بلکہ پورا جملہ کہنا ضروری ہے فعل فائل مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر ماتو ہے عام طور پر طلباء و طالبات کو دیکھا جاتا ہے کہ بس فیل فائل مل کر معتو ہے مبتدا خبر مل کر معتوفل ہے یا معطوف نہیں اگر فعل فائل ہیں ساتھ محفول ہے یا نہیں ہے جو بھی ہو فیل فائل مفول یا فیل فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر معتو ہے یا کچھ بھی اسی طرح مبتدا خبر مل کر کچھ بھی نہیں بنتے بلکہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر کچھ بنانا ہے تو جملے کو عام طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا دھیانہ ہے یا حرم فیل ابن مضاف آدم مضافلے مضاف مضافلے مل کر فائل فائل فائل مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر معتوفہ لے فاؤ حرف عاطفہ یشبو فیل یشبو فیل من جار ہو زمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے یشبو فیل کے اس نانی مبدل من ہو اس ناندل بس آپ یہ یاد ہی رکھیں ہم ہاتھ چیز کے بارے میں آپ کو اتنی تفصیل کیسے بتائیں انشاءاللہ شاء آپ جب تو آبے پڑھیں گے تو آپ پڑھ لیں گے الحرس مبدل مین ہو نہیں اس نان مبدل مین ہو الحرس والحرس و العمر اس میں الحرس جو سب سے بہترین ترکیب ہے اس میں اپ الحسو کو موصوف بنائیں ٹھیک ہے ورنہ اس کو جل حال حال بھی بنایا ہے لیکن زیادہ بہتر موصوف صفت ہے حال جل حال زیادہ اچھا نہیں ہے الحسو موصوف علی المال ظرف مستقر صفت علی جار ال مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابتن کے ثابتن سیغ اسم فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر معدو فالے وہ حرف عاطفہ الحرص والا العمر بلکل سیم ہے الحرص و موصوف على العمر ظرف مستقر صفت على جار العمر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابتن کے ثابت اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اس نہیں کہہ سکتے خالصتاً بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کیسے تعبیر کریں گے شبہ جملہ ہو کر صفت تو موصوف صفت مل کر معطوف معتوف اور محتوف عال مل کر بدل اس نان مبدلم ہو کے لیے مبدلم ہو اور بدل مل کر فائل ہوئے یشپو فیل کے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر معطوف اور علیہ مل کر جملہ فیلیا معطوفہ ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے صفت کی ترکیب کی ہے تو اگر آپ اس کو الفال والمال الفر سر العمر کو حال حال بنائیں میں نے کہا کہ وہ زیادہ اچھی ترکیب نہیں ہوگی لیکن اگر ہونا چاہیں تو اس میں صرف اور صرف آپ فرق اتنا کریں گے کل کر ہے سج الحال تو المار صرف مستقر حال تو اس میں آپ جو متعلق نکالیں گے وہ صاب نکالیں گے کیونکہ حال کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے بس اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوگا پھر سے ایک مرتبہ صرف ترکیب کو سن لیجئے یا حرام و فعل ابن و مضاف آدم و مضاف مضافل مضاف مل کر فعل فعل فائل مل کر جملہ فیلیہ خبری ہو کر الحرس الحرس عاطف و موسف علمال مستقر صفت الا جار المال مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت ال میں فائل کے ثابت فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شب و جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر معتوف علیہ اور حرف عاطف الحرس موصوف الحمر ظرف مستقر صفت اللہ جار الحمر مجرور جہر مجرور مل کر متعلق ثابت میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شب و جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر معتوف ماتوف اور ماتوف علئے مل کر بدل اسنان مبدل من ہو کے لیے بدل مبدل مل کر فائل ہو یا شب و فیل کے لیے یا شب و فعل اپنے فعال اور متعلق سے مل کر یعنی جو ہے متعلق سے مل کر جملہ پھیلی یا ہو کر معطوف تو معطوف اور ماتوف عالیہ مل کر جملہ پھیلی یا معتوفہ یہ صرف جملہ معطوفہ کہہ دیں تب بھی کافی ہے چلیے لیے اتنا کافی ہے اللہ و رکمۃ ہم سب کے ہی عنا سے آفیت سے رکھیں سب کو حفظ.